ات او المنوب نزل مسد کلے ماں ماں کم سے پہلے کے بے نور کر دیں بد شکلا بنا دیں چہروں کو اور لوٹا دیں ان کو ان کی پیٹھوں کی طرف ان کے نشانات منہ کے پیٹھوں کی طرف بنا دیں او نل ہم یا لانت کریں جیسا کہ لانت کیا تھا ہم نے سنیچر والے بندروں پر وکانا مر اللہ مفولا کیونکہ اللہ کا کام تو یہ ہمیشہ ہوتا ہی کیا ہوا ہے ان اللہ لا یکرشرا کا بھی دعوی تو پھر یاد آ اللہ نہیں معاف کرے گا کہ شرک کیا جائے بھی اس کے ساتھ البتہ معاف کر دے گا جو کچھ اس سے کم ہو مگر ہر کسی کے لیے نہیں بلکہ لے شاہ جس کے متعلق چاہے گا ہاں البتہ جو شرک کرے اس کو معاف کیوں نہیں کرتا معاف کیا جاتا ہے اس کو جس کا وجود ہو اور جو شرک کرتا ہے اس کا وجود سرے سے ہوتا ہی کوئی نہیں کیوں جو شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ وقت افطرا اس من عظیم اس نے گھر لیا اس گناہ بہت بڑے کو جب افترا ہے تو اس کی بنیاد کوئی نہ ہوئی جب بنیاد نہیں تو وجود کوئی نہ ہوا جب وجود کوئی نہیں تو پھر کیا ہوگا زل بعید بھی ہے اس کے حصے میں اس کے لیے امال جب ہیں ہی نہیں ان کا وجود ہی نہیں تو اللہ معاف کس طرح کرے گا ہاں الحمت کیا نہیں دیکھا تو نے ان کی طرف جو اپنے آپ کو پاک بتاتے ہیں کہتے ہیں ہم بڑوں کی اولاد ہیں بل اللہ معیشا یہ تو تزکیہ کرنا یہ تو اللہ کا کام ہے جس کے لیے چاہے بلا یوز لم فتیلا نئی زیادتی کیے جائیں گے ایک فتیلے اور وٹ کے برابر بھی دیکھ توں کیس طرح گھر گھر کے لاتے ہیں اللہ پہ جھوٹ حالانکہ کفاب ہی اسمن مبینہ کافی ہے کھلم کلے گنا گار بننے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ پر جھوٹ باندھا جائے پھر زجر کیا نہیں دیکھا تو نے ان لوگوں کی طرف جن کو ایک حصہ کتاب کا دیا گیا وہ بےمان یو سد کو نہ بل وہ تصدیق کرتے ہیں کس کی بل جبتے وہ سارے کے سارے بت جتنے بھی ہے تھان ان کے دربار مزاریں ان کی تو بڑی تصدیق کرتے ہیں اور کہتے ہیں یار بڑی کشوت ہے ان درباروں میں اور شیطان کی بھی اور پھر کیا کہتے ہیں کافروں میں بیٹھ کے کہتے ہیں ہو کافرو ہمارے ہم مشربوں ہمارے بھائیوں ہا اولائے الہ من اللہ ددین سبیلا ہم جو کافر لوگ ہیں یہ زیادہ ہدایت دائت پہ ہیں ان لوگوں کے نسبت جو ایمان لا چکے ہیں آز ہوئے رستے کے میاں تم خوش رہو ہم بڑی ہدایت پہ جا رہے ہیں وہ ایماندار جو ہے نا وہاں بھی وہ راستہ اصل چھوڑ چکے اصل راستہ تو ہے میاں پیروں فقیروں والا اللہ والوں والا راستہ ہے ہم اس پہ چل رہے ہیں دیکھو نا گیارہویں دیتے ہیں سان کے دیتے ہیں کنڈے پکاتے ہیں ان کو شور پکار کرتے ہیں ہمیں کوئی جکھر جولا نہیں آ سکتا ہاں کلین اللہ, اللہ وہی لوگ ہیں جن پہ اللہ نے لانت کر دی ہے اور جس پہ اللہ ال کرے اس کے لیے آپ کو مددگار کوئی نہیں ملے گا آم لہم نصیب من یہ جو بیٹھ کے کہتے ہیں کہ آؤ جی صوفی جی پیر بھائی جی بابے کھوتے شاہ کا تو بھی مرید میں بھی مرید آؤ نا با جب آ جاتے ہیں, یہ جو ہے نا بھی لوگ یہ بالکل ایمان سے خالی ہیں تم مضبوط ہو کے رہو کہیں مت کہ ان کی تقریر سننا یا ان کی باتوں میں آ کے چکنی چپڑی باتیں میں آ کے کہیں تم اپنا دین ایمان میں ڈھیلا نہ پڑ جانا بالکل مضبوط ہو کے رہو ہمارا مذہب بالکل ٹھیک ہے یہ بالکل ان کا مذہب ہے ہی کوئی نہ اللہ فرماتے ہیں ان کتوں سے کوئی پوچھے کہ یہ جو اتنی بیٹھ کے حاکمانہ باتیں کرتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ تو کسی کام کے نہیں ہیں نئے فسادی فسادی ہوتے ہیں ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے ام یا سدو ام لم نصیب میں نل کے کیا اللہ کی شاہی میں ان کا کوئی حصہ ہے کہ اپنے حصے کے مطابق ایمانداروں کو بھی بے ایمان بنائے جاتے ہیں اور بے ایمانوں کو ایماندار کہے جاتے ہیں فضا نقیرہ اگر ایسی بات ہوتی تو اس وقت البتہ نہ دیتے یہ لوگوں کو ایک گٹلی کے چھلکے کے اوپر اس نکتے جتنا بھی نہ دیتے ہم یسو نن سا یا, یا نرا حسد کر رہے ہیں اوپر اس کے جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دے دیا ہے فقط آتے براہیم الکتاب ان کو اگر ہم نے دنیا دی ہے تو ان کی طرف دیکھے نا جن کے نقش قدم پہ یہ مومن چل رہے ہیں ہم نے دیا تھا آل ابراہیم کو کتاب بھی حکمت بھی اور ان کو دیا ملکن عظیم بہت بڑا ملک دیا تھا فمن ہومن آمانا کئی ان میں سے تو ایماندار بن گئے اور کئی ایمان سے ہٹ گئے روک گئے اچھا جو روک گئے کفاب جہنم سعیرہ کافی ہے وہ جہنم جلانے کے لیے تاکیق وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات کے ساتھ توڑا ٹھہر نسلیہم نارا دھکیل دیں گے ہم اس کو جہنم کی آگ میں جب بھی نازجت سڑ سڑ کے کولا ہو جائیں گے نا ان کے چمڑے بدلنا ہو جلودن تبدیل کر دیں گے ان کو چمڑے غیر رہا وہ پہلوں کے خلاف دوسرے ایک سڑے گا دوسرا پھر چڑھائیں گے پھر سڑے گا پھر چڑھائیں گے لے کو لذا تاکہ چکھیں عذاب کو ان اللہ کان عزیزن حکیمہ اور وہ لوگ جو ایمان لائے عمل اچھے کیے ان کو ضرور داخل کریں گے اور بہت جلدی داخل کریں گے باغات میں جن کے نیچے نہریں چل رہی ہیں ہمیشہ رہیں گے ان کے اندر لہم فیحا ازواج ان ہوں گی ہاں ہاں ہا ان کے لیے ہوگا فیح ازواج ہو گیا پتہ ہے تمہیں کہ ادا کر دیا کرو امانتیں ان کے اہل کی طرف اور جب فیصلہ کیا کرو لوگوں کے درمیان بڑے انصاف اور عدل کے ساتھ کیا کرو کیونکہ اللہ بہترین واز کرنے والا ہے ساتھ اسی نصیحت کے ان اللہ کا نسمی ہم بصیر اے ایمان والو کہا معنی کرو اللہ کا اور مان لیا کرو بات رسول کی ومر من کم اور ان لوگوں کی بات بھی ماننا ضروری ہے جو ارباب اقتدار ہوں چاہے دنیاوی اقتدار والے مسلمان بادشاہ ہوں یا دینی اقتدار والے مجتحدین اہل علم ان کی تقلید بھی واجب ہے مگر اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے بعد اور اس کے ماتات فعم تنازع تم اور اگر کبھی علی الامر والوں کے ساتھ تمہارا کسی مسئلہ میں جھگڑا ہو جائے تو پھر لوٹایا کرو اس مسئلے کو اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف اللہ کا رسول زندہ ہو تو بنفس سے نفیس آپ کی ذات کی طرف لوٹاؤ اور اگر زندہ نہ ہو تو ان کی سنت کی طرف لوٹاؤ اگر ہو تم ایمان رکھتے اللہ اور دن قیامت آمد کے ساتھ یہ نتائج کے لحاظ سے خیر بھی ہے اور بہتر بھی ہے تعویل حقیقت اور نتیجہ کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جو گمان کرتے ہیں کہ وہ تو ایمان لا چکے ہیں اس کے ساتھ جو آپ کی طرف اتارا گیا اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتارا گیا اس حال میں وہ گمان کرتے ہیں یری دونا یتہا کموں تابوت ارادہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ لے جائیں سرکش عدالتوں کی طرف حالانکہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ تاغوت کا انکار کریں مگر شیطان ارادہ کرتا ہے کہ ان کو دور کی گمراہی میں لے جا کے گمراہ کریں یہ ہے منافقین کا حال جب بعض منافقین اور یہودیوں کا آپس میں جھگڑا چلا تھا تو یہودی تو اس بات پہ رضا مند ہو گئے تھے کہ محمد کے پاس فیصلہ لے جاتے ہیں اگر الٹا منافق لوگ جو ہیں وہ ایمان کا دعوی کرنے کے باوجود وہ چاہتے تھے کہ نہیں کسی دوسری عدالت میں فیصلہ کرا اور جب کہا جاتا ہے ان کو کہ آؤ طرف اس کے جو اتارا ہے اللہ نے اور رسول کی طرف آؤ تو دیکھتے ہو نا منافقین کو رک جاتے ہیں آپ سے بڑے تکلف کے ساتھ رک جانا جملہ موترز ہے تو پھر ان حالات میں فا پھر یہ کس طرح ہو سکتے ہیں جس وقت پہنچے ان کو مصیبت سبب اس کے کے آگے بھیجائے ان کے ہاتھوں نے پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں آپ کے پاس قسمیں اٹھاتے ہیں خدا کی قسم ہے ہم نے تو نہیں ارادہ کیا تھا ایسی بات کرنے کا مگر صرف خلوص مقصود تھا اور توفیق مقصود اصلاحی پہلو ہمارا تو تھا یہی لوگ ہیں جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہیں پس آپ سرے دست آرز انہم ان سے بے توجہ ہو کے رہیں ان کا خیال نہ کریں وقلہم ہم فی انفسم کالم بلی گا اور کہہ دیا کریں ان کو فی انفسم الہدگی میں جب ہوں آپ فی انفوسیں کالم بلی مکمل بات کر دیا کریں نرم لہجے کے ساتھ باقی ان کے ساتھ کسی قسم کی کاوش نہیں کرنی چاہیے نہیں بھیجا ہم نے کسی رسول کو مگر اس کی جو اطاعت کی جاتی رہی ہے وہ صرف اللہ کے حکم سے ہے اب یہ جو رسول کی بات نہیں مانتے اس لیے ان سے کہا گیا ہے کہ تمہارے لیے اچھا کام یہ تھا کون سا اگر تحقیق وہ جب کے ظلم کر بیٹھے تھے اپنی جانوں پہ وہ آ جاتے آپ کے پاس پھر استغفار کرتے اللہ سے ان کے لیے رسول بھی اللہ سے معافی مانگتا تو البتہ پا لیتے اللہ کو توجہ کرنے والا مہربان دعویٰ جس طرح ان کا تھا اس کے مطابق اگر کرنا چاہتے تو یوں کر سکتے تھے فلا مگر انہوں نے اپنے دعوے کے خلاف کر کے ایسا نہیں کیا تو اب ہم بھی قسمیں کھاتے ہیں وہ رب کا خدا کی تیرے رب کی قسم ہے یہ پکے بے ایمان ہے جب تک کہ یہ آپ کو جج مقرر نہ کر لیں بیچ ان مسائل کے جو چھیڑ چکے ہیں ان کے درمیان فیصلہ آپ کریں پھر نہ پائیں وہ اپنے اندر کسی قسم کی کوئی تکلیف اس فیصلے کے معاملے میں جو آپ نے کر دیا ہے تیسری شرط یہ ہے کہ وہ سل مسلیمہ اور وہ مان بھی اس حالت میں لیں کہ وہ عملی طور پہ کر کے دکھائیں و انہ انا کتبنا اگر ہم لکھ دیتے ان پر کے قتل کرو اپنے آدمیوں کو اپنے آپ کو اب من مندیار تم یا نکل جاؤ اپنے گھروں سے تو کتن وہ نہ کہنا مانتے اور نہ یوں کرتے سوائے بہت قلیل قسم فالو ما وزو نا اگر یہ بے وقوف لوگ تحقیق وہ کرتے نہ وہی کچھ جس کی نصیحت کیے جاتے ہیں اس کے ساتھ تو ان کے لیے یہ بہترین ہوتا اور بہت زبردست ہوتا ان کی ثابت کلمی کے لیے اور اس وقت البتہ دیتے ہم ان کو اپنی طرف سے اجر بہت بڑا اور ہدایت کر دیتے ان کو راتے مستقیم کی طرف پہنچا دیتے ہو ہم یو تو اللہ اور جو شخص کہنا مانتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا تو وہی لوگ ہیں جو بہشت میں کٹھے ہوں گے ان لوگوں کے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے درجے میں کٹھے نہیں ہوں گے سنگت میں نبی ہو گئے صدیق ہو گئے شہداء صالحین ہو گئے اور بہترین ہے یہ سنگت کی جگہ اور رفاقت کی جگہ ذالک الفضل میں اللہ یہ نیرا فضل ہے اللہ کی طرف سے اور کافی ہے اللہ جاننے والا دوسرے امر کا بیان یعنی مومنوں اٹھو مسلح ہو کر نکلو اور جو ضعیف قسم کے لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں ان کو مشرقین کے تسلط سے آزاد کرواؤ چھوڑاؤ اے ایمان والو مضبوط پکڑو بچاؤ اپنا فن فیرو صبات نکلو اللہ کے راستے میں مختلف جماعتوں کی شکل میں اوین فیرو جمیت یا مجتمع ہو کر لشکر کی شکل میں منافقین کے لیے زجر تاقیق تم میں سے البتہ کئی ایسے ہیں لو بتے انٹھ بن کر بیٹھ رہیں گے جہاد سے پس پہنچ جائے تم کے کوئی اگر مصیبت تمہیں تو پھر وہ کیا کہتے ہیں شکر ہے انعام کیا ہے اللہ نے مجھ پر کیونکہ میں ان کے ساتھ اس لیے موجود نہیں تھا چلو میں تو بچ گیا اور اگر پہنچ جائے تمہیں غنیمت اللہ کی طرف سے تو پھر کیا کہتے ہیں یا لیتنی کون تم آئی کو پھر ضرور کہے گا ہائے افسوس میں بھی ہوتا ان کے ساتھ پھر میں بھی کامیاب ہو جاتا بڑی اونچے درجے کی کامیابی پر کیوں کا الم تکم بینکم و بین مو <مَوَدَّة> وہ اس لیے کہتے ہیں چونکہ تمہارے اور ان کے درمیان محبت کا کوئی شعبہ بھی نہیں اس لیے فل یوکاتی سبیل اللہ افاق کی امداد کے لیے ضرور نکلو کیوں نہیں نکلتے تیسرے امر کا بیان بس چاہیے کہ لڑائی کریں اللہ کے راستے میں وہ لوگ جو یشرون الحیات یا بالآخرہ جو بیچ چکے ہیں حیاتی دنیا کو بدلے آخرت کے اور جو لڑے گا اللہ کے راستے میں پھر قتل ہو جائے یا غالب ہو جائے تو کچھ دیر کے بعد دیں گے ہم اس کو بہت بڑا انعام مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم نہیں لڑتے اللہ کے راستے میں حالانکہ کمزور مرد اور عورتیں اور بچے وہ بیچارے یوں کہہ رہے ہیں اے رب ہمارے نکال ہمیں اس ظالم بستی والوں سے اور بنا ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی ولی دوست اور بنا ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار ہمارے لیے وسیلہ تو خود ہی تجویز کر ہماری درخواست صرف تیرے سامنے ہے وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اور پھر لڑ رہے ہیں اللہ کے راستے میں وزین کفروا اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں لڑ رہے ہیں تاغوت شیطان کے راستے میں تو اب تمہیں لڑنا چاہیے تم ایماندار ہو لڑو شیطان کے لشکر سے ان قید شیطان کا نظیفہ یہ چال شیطان کی جس قسم کی بھی ہو وہ کمزوری کمزور ہی کمزور المتین اللہ بعض نے کہا ہے کہ یہ آیت عبد الرحمان ابن اوف کے لیے نازل ہوئی ہے بعض نے دوسرے بعض صحابہ کا نام لیا بعض نے اس کا شان نزول یہودیوں کو بتلایا ہے مگر سب غلط ہے یہ صرف منافقین کے لیے ہے نہ کسی صحابی کے لیے اور نہ یہودیوں کے لیے کیا نہیں دیکھا آپ نے طرف ان لوگوں کے جن کو کہا گیا تھا کہ روک رکھو اپنے ہاتھ کو ابھی لڑنے کا وقت نہیں ہے اور نماز کائم کرتے رہو زکات دیتے رہو بس جب کہ فرض کیا گیا ان پر لڑنا تو اچانک ایک ٹولی ان میں سے ڈرنے لگی لوگوں سے جس طرح اللہ سے ڈرا جاتا ہے او اشد خشیا یا اس سے بھی زیادہ سخت اور کہنے لگے ہے رب میرے کیوں فرض کر دیا ہے ہم پر ت نے کتاب لڑائی کو کیوں نہیں کچھ دیر کر دی نے ہمیں ایک مدت قریب کے لیے اب ان کو کہو متا دنیا قلیل دنیا ویسے ہی دنی چیز ہے اور اس کا نفع جو ہے وہ بھی چند روزہ معمولی قلیل ہے آخرت جو ہے وہ خیر اللہ من اتقا بہترین ہے اس بندے کے لیے جو اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے بلا تو ظلم ایک وٹ کے برابر بھی تم پہ زیادتی نہیں کی جائے گی اب یہ کہنا کہ لیما کتب القتال یہ تو وہی لوگ کرتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر وہاں پہنچ گئے تو ہم مر جائیں گے ہماری زندگی ساری کی ساری ختم ہو جائے گی تو ایسی بات کرنے کا کیا فائدہ ہے کیونکہ جہاں بھی ہوو گے تم تمہیں موت تو ہر حال پا لے گی اگرچہ تم ہو فی فیبرو جن ایسے قلوں میں مشیدہ جو چونا کلی کے مضبوط قلعے ہوں وہ ان دوسری بات یہ ہے کہ اگر پہنچ جائے ان کو کوئی نیکی تو کہتے ہیں ہاں حاضی میں نے واقعی ہم اس کے مستحق تھے اللہ کی طرف سے یہ ہمیں اچھائی مل گئی ہے اور اگر ان کو پہنچ جائے کوئی برائی تو پھر وہ یوں کہتے ہیں ہا جی من ان یہ محمد کی نوست کی وجہ سے ہے کل کل من ان اللہ آپ فرمائیں سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے بس کیا ہو گیا اس جماعت کو قریب نہیں کہ وہ سمجھ پائیں کسی بات کو جو کچھ میاں پہنچتا ہے تم کو کوئی اچھائی تو وہ بھی اللہ کی طرف سے وماساب کا من سیتا اور جو کچھ پہنچتا ہے تجھے کسی برائی سے فمن نفسک وہ آپ کی کسی نہ کسی غلطی پر مرتب ہوا ہے فمن نفسک و ارسلنا کلا سے رسولہ بھیجا ہے ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے نہوست یا برکت کا معیار نہیں بنا کے بھیجا اور اس بات پر اللہ کافی ہے گواہی دینے کے لیے جو شخص کہنا مانتا ہے رسول کا گویا کہ اس نے اللہ کا کہنا مان لیا اور جو شخص اللہ کے رسول کا کہنا نہیں مانتا پھر جاتا ہے تو پھر ہم نے آپ کو ان پر کوئی نگران تو نہیں بنایا ہوا گھبرانے کی کیا ضرورت ہے یقول تاطن وہ زبانی طور پہ کیا کہتے رہ جاتے ہیں منافق تاتن جی ہم نوکر ہیں ہم خادم ہیں ہم آپ کے غلام ہیں فرما بردار ہیں ہم پس جس وقت وہ جدا ہو جاتے ہیں آپ کی محفل سے تو بتا تع تو بکواس کرتا ہے باتیں بنا بنا کے بکواس کرتا ہے ایک ٹولی ان میں سے سوائے ان باتوں کے جو آپ نے کہیں ہوتی ہے وہ آپ کے متھے دوسری باتیں لگاتا ہے اور کہتا ہے محمد یوں کہہ رہا تھا اچھا اللہ ہی لکھ رہا ہے ما یو ہر اس بات کو جو وہ بات اپنی طرف سے بنا بنا کے سوچتے رہتے ہیں فارض انہوں اچھا آپ ان کی طرف توجہ نہ کریں آپ اللہ پہ بھروسہ کریں کفا باللہ ہے وکیل کیا انہوں نے سوچا نہیں قرآن کو کہ اگر وہ ہوتا کسی غیر اللہ کی طرف سے لکھا ہوا یا بھیجا ہوا تو پاتے اس میں اختلاف بہت سارا مگر اب تو یہ اختلاف سے پاک ہے وہ اسی لیے معلوم ہوتا ہے کسی ایک اللہ ہی کی دسترس ہے اس میں جب آ جاتا ہے نا ان کے پاس کوئی معاملہ امن کا یا خوف کا تو اشاعت کرتے ہیں اس کی خوب ال رسول اگر اس معاملے کو لوٹاتے اللہ کے رسول کی طرف یا اپنے ان حکام کی طرف جو ارباب ہل و اقد ہیں الم الزین یستم بتوں نہ البتہ جان لیتے اس کی حقیقت کو وہ لوگ جس جن کے اندر اجتحادی قوت ہوتی ہے ان میں یستم بتن ولولا فضل اللہ علیہ اگر فضل اللہ کا تم پہ نہ ہو تو رحمت اس کی تو اب تک تم بالکل پیچھے لگ کے متبع بن چکے ہوتے شیطان کے سوائے نہایت کلیل نفی کی پھر اسی قاتلوں والے حکم پہ تنویر ہے اچھا تو لڑو اے میرے پیغمبر اللہ کے راستے میں آپ تو مکمل طور پہ تیار ہو جائیں نہ. نہیں تکلیف دیا جاتا کوئی دوسرا الا نفسک اپنے آپ کو تو تیار کر وہرزل مومنین اور مومنوں کو صرف برنگیختا کرو امید ہے اللہ یقف روک دے گا لڑائی ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا ہے کیوں واللہ اشد و باسن اللہ بہت سخت ہے آزر جنگ کے وہ اشد و اور بہت سخت ہے آزرو عذاب دینے کے اب بشارت دی جا رہی ہے جہاد کرنے والے لوگ یہ شفات ہسنا کر رہے ہیں اور پھر کہا جائے گا کہ جو ایسے لوگ ہیں جو شفات حسنا کر رہے ہیں جب وہ تمہارے پاس پہنچیں تو ان کو بڑی پذیرائی کے ساتھ قبول کیا کرو جو شفاعت سفارش کرتا ہے بہترین سفارش یعنی جہاد کے لیے اپنا سب کچھ لٹا رہا ہے یک اللہ نصیب امنہا ہوگا اس کے نفے کے لیے اس کا حصہ وافر ملے گا اس شفات سے ومشفا شفاتن سید اور جو سفارش کر رہا ہے شفاعت برائی کے لیے مشرقین کا ساتھ دیتا ہے یا برے خیالات اے مسلمانوں کے خلاف تو ہوگا اس کے لیے ایک بوجھ قسم کا ہوگا اس کی ذمہ داری کا ہوگا اس سے وکان اللہ اللہ کل شین مقیتا ہے ہر چیز پہ اللہ کریم کنٹرول کرنے والا ویزا ہوئی تم بے تہیت اور جس وقت تم توفہ دیا جاؤ کسی قسم کا توفہ یعنی مجاہدین آپ کے پاس ان میں سے کوئی آئے اور آپ کو آ کے سلام کا تحفہ پیش کرے فیو بےآسانہ میں نہا پھر تم ان کو تحفہ دیا کرو ان سے بڑھا کے یا اس کے برابر تو جواب دیا کرو یعنی جہاد کی تبلیغ کرنے والے لوگ جب آپ کے پاس واپس لوٹ کے آئیں تو ان کی خوب پذیرائی کیا کرو وہ اگر السلام علیکم کہیں تو آپ ورحمت اللہ بھی ساتھ کہہ دیا کریں ان اللہ کا اللہ کل شین حسیبہ کیونکہ اللہ ہر چیز کا پورا حساب لینے والا ہے اور آپ کو یاد رہے کہ یہ جہاد جس مسئلے کے لیے کیا جا رہا ہے وہ مسئلہ ہے اللہ لا الہ اللہ ہو اور البتہ ضرور کٹھا کرے گا تم کو قیامت والے دن کے لیے ایسا دن جس میں کسی قسم کا کوئی خلجان کھٹ کھٹکا ترد نہیں ہے من اسلق من اللہ حدیثہ کون زیادہ سچائیں اللہ کے نسبت بات کرنے میں چوتھا حکم کہ راستے میں جاتے جاتے منافقین جو ازلی دشمن ہیں ان کا ستیہ ناز بھی کرتے جاؤ کیا ہو گیا تمہیں منافقین کے معاملے میں دو ٹولیاں بن رہے ہو ایک ٹولی کہتی کہتی ہے کہ یار ان کو فی الحال چھوڑ دو کئی کہتے ہیں نہیں ان کا چکر بھی مٹاتے جاؤ حالانکہ اللہ نے ار کا سا بما کا مردود بنا دیا ہے ان کو بس سبب اس کے کہ انہوں نے عمل کمائے وہ مسلمانوں اتوریدون دوں نہ یہ جملہ موترزا کلام اصل آگے سے ہے ودو لو تخرون مسلمانوں کیا تمہارا ارادہ یہ ہے کہ تم ہدایت دے دو اس کو جس کو اللہ دھکا مار دیتا ہے اور جس کو اللہ ہی گمراہ کر دے تو آپ کو ان کے لیے کوئی راہ ہدایت مل پائے گا بھی نہیں ہاں کیا ہو گیا تمہیں منافقین کے بارے میں ودول تک فرونا وہ تو چاہتے ہیں اس کو پسند کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح تم اسی طرح کافر بن جاؤ جس طرح وہ خود کافر ہے تاکہ تم برابر ہو جاؤ اللہ کے بندو فلا تت تکو مین اولیا نہ بناؤ ان میں سے کسی کو دوست ہتہا جروفی سبی اللہ ہتہ کہ ہجرت کر جائیں اللہ کے راستے میں اپنے گھر چھوڑیں گے پھر پتہ چلے گا کہ واقعی بندے تو مخلص ہیں فہم اور اگر وہ ہجرت نہ کریں وہیں پڑے رہیں کافروں کے اندر اسی امریکہ کے اندر رہ جائیں اسی دارالحرب کے اندر رہ جائیں اور دعویٰ بھی کرتے رہیں کہ ہم ایماندار ہیں وہاں سے ہجرت نہ کر کے آئیں فخو ہوم پکڑ ان کو اور قتل کر دو ان کو جہاں پاؤ ان کو اور نہ بنا لینا نہ ان میں سے کسی کو دوست اور نہ کوئی امدادی ہاں پانچواں حکم مگر وہ لوگ یا نہ اللہ قومن ایسی کافروں کی جماعت کی طرف پہنچ گئے ہیں جن جس جماعت اور آپ کے درمیان کوئی معاہدہ ہو چکا ہے یا پہنچ رہے ہیں ایسی قوم کی طرف جو تمہارے اور ان کے درمیان کو وعدہ ہو چکا ہے ایسے لوگ او جا او یا پہنچ جائیں وہ تمہارے پاس جو ہنس رت سدور دکھی ہوں ان کے سینے اس بات سے کہ وہ لڑیں تم سے یعنی ان کے دینوں کے ان کے جسموں کے اندر ان کے سینوں کے اندر حسر پیدا ہو جاتا ہے کہ مومنوں کے ساتھ ہم کیسے لڑے اس قسم کے لوگ او یوکات لو یا وہ لڑے اپنی برادری سے یعنی ان میں سے کسی قسم کا بھی ان کے اندر خیال نہیں البتہ تو فین تازہ اگر وہ دور رہیں تم سے نہ لڑے تمہارے ساتھ بلکہ پھینکیں آپ کی طرف سلو کو پھر تم ان کو کچھ نہ کہو فما جا اللہ اللہ پر نہیں بنایا اللہ نے تمہارے لیے ان پر چڑھ دوڑنے کا کوئی راستہ جملہ موترزہ درمیان میں تھا ولو شاہ اللہ ہو اگر چاہتا اللہ تو مسلط کر دیتا ان کو تم پر وہ تمہارے ساتھ لڑتے مگر اب کیونکہ وہ لڑتے نہیں اس لیے سلو کروڑ سے چھٹا ہو ستاجو نا آخری آپ پائیں گے دوسری جماعت کو جو ارادہ کرتے ہیں کہ این یا منو کو کہ وہ بے خطر رہنا چاہتے ہیں تم سے و منو اور اپنی قوم سے بھی بے خطر ہو کے رہنا چاہتے ہیں یعنی مسلح قسم کے لوگ ہیں اور اپنے طور پہ وہ بالکل خاموشی کے ساتھ رہتے ہیں مگر کلا ردو ال الفتنت جب بھی لوٹائے جائیں طرف کسی ازمائش والے موقع پہ تو اور کے سوفیہ جاتے ہیں اس میں خامخواہ اس میں کود کے جا کے پھنس جاتے ہیں اب اب اگر وہ لم یا تم سے دور نہ رہیں وہ یلکو الئے اور وہ ڈال دے آپ کی طرف سلو کا پیغام اور روک کے رکھیں اپنے ہاتھوں کو جو کچھ بھی کریں لم یا تز لو کم و لم یفو عید تینوں کے ساتھ لم لگے گا اگر نہ دور رہیں تم سے اور نہ پھینکیں آپ کی طرف سلو کو اور نہ روک کے رکھیں اپنے ہاتھوں کو فخو ہوم وقت لو اب یہ منافق نہیں رہے اب ان کا حکم ہے مجاہر کافر والا اب یہ صرف منافق نہیں رہے اب ان کا حکم ہو گیا ہے مجاہر کافر والا اس لیے آپ پکڑ سکتے ہیں ان کو قتل بھی کر سکتے ہیں ان کو جہاں بھی پاؤ یہی لوگ ہیں جو بنایا ہے ہم نے تمہارے لیے ان پر چڑھائی کرنے کے لیے واضح حجت یہ ہے معلوم ہوا کہ منافق کو منافق کی حیثیت میں جب تک سمجھا جائے گا تو اس کے ساتھ جہاد نہیں ہے کیوں اس لیے کہ اس کو مسلمانوں کی صف میں شمار کیا جاتا ہے جب ایسی عادات آ جائیں جن عادات کی بنا پر وہ منافق نہ رہیں ان پر حکم لگ جائے مجاہر کافر والا تو اس وقت ان کے ساتھ بھی جہاد کرنا اسی طرح ہوتا ہے جس طرح دوسرے مشرقین کے ساتھ اب یہاں اپنے اللہ کے پیغمبر کو گویا بتا دیا گیا ہے کہ اب یہ منافق صرف منافق نہیں ہیں بلکہ مجاہر کافر ہیں آپ اگر ان سے جہاد کرنا چاہیں تو کرے ہاں کسی مسلت کی بنا پر آپ اگر جہاد کی بجائے ویسے ہی رہنا مناسب سمجھیں تو وہ آپ کی مرضی امر عباہت کے لیے ہے اور جب کے لیے نہیں ہے والا اس لیے نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے یار ہم ان کو ابھی قتل نہیں کرتے کیوں اگر ان سے جہاد چھیڑ دیں تو پھر لوگ کہیں گے دیکھو اپنے آدمیوں کو بھی اب ختم کرتے جا رہے ہیں ساتواں حکم وما مکان علیہ نئی شان یہ مومن کی کہ قتل کر دے مومن کو ہاں خطا طور پہ انجانی کے طور پہ اگر ہو جائے تو وہ الگ مسئلہ ہے جو جان بوجھ کر کرے گا نا مومن کو قتل اس کا حکم تو ہے آگے البتہ جو خطا کے لحاظ سے کر بیٹھا ہے فتح و رقبت مومنطن آزاد کرنا ہے لانڈے مومن کا اور چٹی مکمل طور پہ اس کے وارسوں کی طرف دے دیں اللہ یسدکو ہاں اگر وہ خود سارا ہی معاف کر دیں تو ان کی مرضی اگر وہ مقتول تھا ایسی قوم سے جو تمہارے دشمن ہیں مگر وہ خود مقتول مومن تھا تو پھر وہ اگر مارا گیا ہے تو آزاد کرنا لاؤنڈے مومن کا اور اگر تھا ایسی قوم سے وہ مقتول جن کے اور تمہارے درمیان کو وعدہ ہو چکا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی نہیں کریں گے تو فدیت المسلت اللہ پھر چٹی دے دو مکمل اس کے وارثوں کی طرف اور تحریر و رقبت مومنت اچھا اب اگر وہ رقبہ مؤمنہ نہیں پاتا تو فسیہ مشاہرہ نے ہے تو دو مہینے مسلسل روزے رکھے توبت من اللہ تو یہی اس کی توبہ تصور ہوگی وقان اللہ علیمن حکیم اور جو قتل کرے مومن کو جان بوجھ کر اس کی سزا تو جہنم ہے ہمیشہ رہے گا اس پہ اس میں اور اللہ کی مار پڑتی رہے گی اس پہ اور اللہ لانت کرے گا اس پہ عذاب عظیم آٹھواں حکم ہاں اسی طرح ہے یا یوحل الذین آ منو مومن آدمی مومن کو جان بوجھ کر جو قتل کرتا ہے وہ مومن ہوتا نہیں مومن جو صحیح معنی میں مومن ہے وہ مومن کو آ قتل نہیں کرتا جو قتل کرتا ہے یوں سمجھو وہ ہے ہی کافر اس لیے اب خیر یرا نہ ہوگا اب شر رہی ذرا ہوگا ہاں جی اے ایمان والو جب چلا کرو تم اللہ کے راستے میں تو فتح نو خوب چھان پھٹک کر لیا کرو تحقیق کیا کرو یوں ہی نہیں اندھا دھند اندھیرے میں تیر تک نہ چلایا کرو کوئی شخص جو تمہیں مل گیا وہ کہتا ہے لا الہ الا محمد اللہ محمد رسول تم کو خو آج ہمارے ہاتھے چڑھائے تم مسلمان نہیں تم تم کاپیر ہم تم کو ختم کرے گا اور وہ کہے بھائی کہ ایمان بتاؤ کہ چلو میاں میں ایمان لے آتا ہوں بتاؤ ایمان کس کو کہتے ہیں تو اس وقت کیا کہ وہ خان کو اگر آج کلم آتا تو یک کراڑ مسلمان ہو جاتا ایسا مت کرو جو آدمی تمہیں مل جائے اور راستے میں جنگ شروع ہے جہاد شروع ہے تمہیں کوئی ملتا ہے تو کہتا ہے لا الہ اللہ رسول اللہ یا کہتا ہے آنا مسلم ہوں میاں میں مسلمان ہوں پھر بھی تم اس کو گھرکاہ ڈالو ایسی بات نہیں ہے کیوں؟ ایک دور تم پہ بھی ایسا گزرا ہے جس وقت تم کفار کے اندر گھرے ہوئے ہوتے تھے تم صرف اپنا زبانی دعوی کرتے کہ ہم مسلمان ہیں تو تمہارا قبول کر لیا جاتا تھا اس دور میں بھی ایسا ہی ہے اگر کوئی ناواقف آدمی ہے جو تمہیں مل گیا ہے اور آپ کو پتہ نہیں یہ کون ہے کون نہیں اس نے اچانک کہہ دیا کہ میں مسلمان ہوں تو پھر تم اس کو یہی سمجھا کرو کہ میاں یہ مسلمان ہے اس کے بعد اسلام کے خلاف کوئی حرکت دیکھو تو پھر البتہ اس پہ فتوا لگاؤ ایماندارو جب تم چل رہے ہو نہ اللہ کے راستے میں تو معاملے کی تحقیق کر لیا کرو اور نہ کہہ دیا کرو اس بندے کے لیے جو ڈالے تمہاری طرف سلو آتشی کا پیغام یعنی السلام علیکم کہہ دے یا کہہ دے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ یا کہہ دے میاں سلام ہو تم پر تو اس کو یہ نہ کہا کرو کہ لست مومن تو مومن ہے ہی نہیں اب کہاں تک جائے گا اس حال میں کہ تلاش کر رہے ہو وہ سامان حیاتی دنیا کا فن اللہ مغان و کثیرتن میاں اللہ کے نزدیک بہت غنیمتوں کے مال ہے دھکے پیلی سے یوں غنی کا مال حاصل کرنے کے لیے خلاف قانون بات نہ کرو کزال کا یوں ہی تم بھی تھے پہلے تم ہی پہلے یوں ہی تھے عہد جاہلیت میں اسلام لانے سے پہلے تمہارا حال بھی یہی ہوتا تھا لہذا اگر آج بھی اگر کوئی اسی طرح کہہ دے تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ فتح بن اپنا حال بھی آخر دیکھو نا ان اللہ کان بما تعملون خبیر اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں کہ جامع صغیر میں امام محمد فرماتے ہیں ان رجل من المسلم اللہ رجل من المشرکین فکال لا اللہ الا محمد الرسول اللہ فو مسلم فلاح یقین اگر مسلمانوں کا آدمی کسی مشرقین کے آدمی پر حملہ کر رہا ہے تلوار اس نے اٹھائی ہے ہو کدھر جائے گا اس نے دیکھا بھائی یہ تو مجھے اب لیتا ہے تو اس نے آگے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو وہ مسلمان ہے اس کو قتل نہ کرو اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر اس کو چھوڑ دیا گیا ہے بھائی چلو مسلمان ہے پھر کچھ دیر کے بعد یا وقفے کے بعد دیکھا ہے کہ وہ شرک کر رہا تھا تو فیلو اس کو قتل کر دو کیونکہ وہ مرتد ہے یعنی اوپر اوپر سے یا ڈر کی وجہ سے منافقانہ طور پہ یا مجبوری کی وجہ سے بھی اگر کوئی کلمہ پڑھ لے جس کی حالت کو تم جانتے نہیں ہو تو اس کو تصور کیا کیا جائے گا کہ یہ کون ہے مسلمان ہے اس کے بعد اگر دیکھو کہ اس سے یہ فیل سرزد ہو رہا ہے جو دین کی قطعی اور ضروری چیز کے خلاف ہے یا نسرتی کے خلاف ہے پھر اس کو قتل کر دیا جائے کیوں معلوم ہوتا ہے کہ وہ مرتد ہو گیا ایک صحابی کو اسی طرح ملا تھا ایک آدمی جہاد کا وہ چل رہا تھا دور ایک آدمی ملا صحابی نے تلوار اٹھائی اس نے کہا لا الہ الا محمد اللہ محمد رسول صحابی نے کہا ہاں اب تلوار کو دیکھ کے کلما پڑتا ہے یا تو نہیں تیری ایسی تیسی کی رکھی تلوار اور اڑا دی پھر دوڑ کے آیا نبی علیہ السلام کے پاس یا رسول اللہ میں نے آج یہ کر دیا ہے وہ کر دیا ہے ایک آدمی جو ہے جب میں نے تلوار اٹھائی سوتی ہے نا تو اس نے کا علاج لایا تو میں نے اس کو ٹرکھا کے رکھ دیا میں نے کہا وہ ڈر کی وجہ سے پڑ رہا ہے تو نبی پاک نے فرمایا حلّا شکق تقلبہ ہو تو شک اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا کہ صرف اوپر اوپر سے کہہ رہا ہے اس کے دل میں نہیں ہے خبردار وہ اس لیے آیا تھا کہ اس کا سلب اور اس کا سامان وغیرہ اس کو مل جائے گا نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی چیز بھی نہیں ملے گی تمہیں تم نے کیوں قتل کیا ہے ہل شک تقل بہو گویا کہ قرآن اور سنت اس معاملے میں متفق ہو گئے کہ جس آدمی کی حالات کا پتا نہیں ہے وہ زہری طور پہ بھی اگر کلمہ پڑھ لے تو وہ مسلمان تصور کیا جائے گا اور اس کے بعد اگر اس سے دیکھو کہ کسی قسم کا وہ کر رہا ہے کفر کر رہا ہے یا شرک کر رہا ہے اس وقت البتہ اس کو پھر مرتد کہہ کر اور اس کو قتل کر دیا جائے گا یہ جو لوگ کہتے ہیں عام طور پہ نہیں ہمارے جاہل مولوی کہتے ہیں جی ان کو جو مرتد کہتے ہو پہلے یہ تو بتاؤ یہ مسلمان ہیں صحیح کہتے ہیں یہ جب سرے سے مسلمان ہی نہیں ہیں اس لیے مرتد کیسے ہوں گے ان بیوقوفوں کو پتہ ہی نہیں کہ مسلمان ہونے کے لیے کوئی بچڑی سر پہ نہیں اٹھانا پڑتے اندر آدمی کے جتنے کفر کھڑے ہوں زہری طور پہ جو پڑھ لیتا ہے لا المد رسول اللہ قرآن کیا کہتا ہے وہ کون ہے وہ مسلمان ہے اجری آکام المسلمین ونفی مقابر المسلمین و یس اللہ علیہ انمات مر گیا تو اس کا جنازہ پڑھا جائے گا مسلمانوں کے قبرستان میں داخل کیا جائے گا وغیرہ وغیرہ ہاں البتہ جس آدمی کو کلمہ پڑنے کے بعد دیکھا جائے کہ وہ کفر اور شرک کر رہا ہے تو وہ چونکہ اس نے اسلام قبول کیا تھا اب اس اسلام سے پھر چکا ہے اس کو پھر مرتد کہا جائے گا ہاں جیسا غیر جہاد کے متعلق اور ترغیب ہے نہیں برابر وہ جو بیٹھ رہتے ہیں ایمانداروں میں سے جن کو کوئی تکلیف بھی نہیں غیر نہیں برابر بیٹھنے والے والمجاہدون اور جہاد کرنے والے اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کے ساتھ اپنی جانوں کے ساتھ فضل اللہ مجاہدین بزرگی دے دی ہے اللہ نے مجاہدوں کو جو اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ کرتے ہیں جہاد اوپر ان لوگوں کے جو بیٹھ رہتے ہیں ایک درجے کی فضیلت دی ہے درجتن تن واحد ویسے ہر ایک سے وعدہ کر رکھا ہے اللہ نے الحسنہ کا کہ ان کے لیے اچھائی تو ضرور ہوگی وفضل اللہ مجاہدینہ اور بزرگی دی ہے اللہ نے مجاہدوں کو بیٹھ رہنے والوں پر وہ ایک درجہ والا اجر جو ہے وہ بہت بڑا اجر ہے درجات منہو یہ سب کے سب درجے جو ہیں اللہ کی طرف سے ہیں وہ مغفرتن ورحمتن اور مغفرت بھی ہے رحمت بھی ہے وہ کان اللہ غفور رہی ان الزینتوفاہم الملائے کا نام امر وہ لوگ جن کو فوت کرنے آتے ہیں فرشتے اس حال میں کہ وہ لوگ ظالم ہوتے ہیں اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے ہم ہم کی ضمیر جو ہے اس سے ظالمی انفوسلم یہ حال بنے گا تو فرشتے بولتے ہیں ہاں فیما کون تم ہاں جی فیما کس حال میں تھے تم کہاں کہاں گزاری اور کیسے زندگی گزارے تو وہ کہتے ہیں جی ہم بڑے کمزور لوگ تھے زمین میں اس علاقے میں ہم بالکل کمی قسم کے کمزور تھے اس لیے ہم وہاں پڑے رہے حرام بھی کھاتے رہے اور وہیں پڑے رہے کیونکہ ہم باہر نکلنے کے قابل نہیں تھے ہمارے اندر طاقت نہیں تھی ہم بالکل مجبور تھے تو فرشتے کہتے ہیں سورو الم تکن عرض اللہ واسع اللہ کی زمین فراخ نہیں تھی پر ہجرت کر جاتے تم بیچ و زمین کے نگل جاتے علاقے سے اپنی جان کو اٹھا کے تو لے جا سکتے تھے نا اگر مڈی مورا باقی سامان نہیں اٹھا سکتے تھے اپنے آپ کو تو تم وطن سے دور کر لیتے فلاو جہنم چنانچے ان کا ٹھکانہ بھی جہنم ہوگا وساط مسیرہ بری جائے جا جا بازگشت ہے ان کے لیے المستب ہاں وہ لوگ جو بچارے ہجرت کرنے سے ہی کمزور تھے بڈھے مرد ہو گئے عورتیں ہو گئیں چھوٹے بچے ہو گئے وغیرہ وہ تو نہ طاقت رکھتے ہیں کسی تدبیر کی اور نہ کوئی ان کو راستہ معلوم ہے لا یہ تدور ان پر قدغن کوئی نہیں وہ وہی ہیں کہ امید ہے کہ درگزر کر دے گا اللہ ان سے وکان اللہ افولہ اب یہ معافی جو ہے ان کو جو ملی جا رہی ہے المستفین ہمیں سے تو وہ اس مجبوری کی بنا پہ معافی دی جا رہی ہے یہ نہیں کہ وہ ہجرت انہوں نے نہیں کر سکے اس لیے کیوں اس لیے کہ جب وہ کمزور ہیں معذور ہیں تو ہجرت کرنا تو اس سے ویسے ہی ساکت ہو گیا اب صرف یہ اس وجہ سے ہے کہ استراری حالت میں چونکہ وہ تھے اس واسطے اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے وَمَن يُحاجر فی سبی اللہ جو ہجرت کرتا ہے اللہ کے راستے میں پائے گا بیچ اس علاقے کے مراغمن بڑے ٹھکانے کثیرن وساطن اور بڑی گنجائش دے دے گا اللہ ان کو یہ نہیں کہ ان پہ تنگی ہوگی ومیا خرج اور جو نکلتا ہے اپنے گھر سے اس حال میں کہ ہجرت کرنے والا ہوتا ہے اللہ کی طرف یا رسول کی طرف پھر پا لیتی ہے اس کو موت تو گویا وقع اللہ لاگو ہو گیا اس کا انعام اللہ پر خود بخود اللہ نے اپنے ذمے لگا لیا وکان اللہ ہو گفور رہیماں ویزا ضرب تم فل عرضے امر اور جب چلنے لگو زمین میں پھر نہیں ہے تم پر کوئی گناہ کہ تم کسر کر لیا کرو نماز کی سفر ہو یا نہ ہو دشمن کا اگر خطرہ ہو جائے کہ دشمن حملہ کر رہا ہے یہ ضرور نہیں کہ آپ سفر کی حالت میں ہو وہ نہ اجازر اب تم پھر یہ تو امر واقعہ کی بات ہے نا اپنے گھر کے اندر ہی کیوں نہیں اگر دشمن کا خطرہ پڑ گیا ہے تو پھر اس وقت بھی نماز قصر کرنے کی اجازت ہے اور یہ ہے اللہ کا صدقہ اللہ کا صدقہ جو ہے وہ قبول کرنا فرض ہے نبی رسن فرمایا تھا حاضی صدقۃ اللہ یہ نماز قصر جو ہے یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے صدقہ ہے لہذا فعق بلو صدقۃ اللہ اللہ کا صدقہ قبول کرو ہاں جب چل رہے ہو وہ تم زمین میں نہیں ہے تم پہ گناہ کے تم قصر نماز میں کر لیا کرو انخ تم این یفتے کو الزی نکا اگر تمہیں خطرہ ہے کہ وہ فتنے میں ڈال دیں گے تم کو کافر لوگ یعنی ایسا کوئی موقع اتفاقی آ گیا ہے اس لیے ان خفتم والی قید بھی اتفاقی ہے ضروری نہیں ان نل کافری نقانکم ادوب و کیونکہ کافر جو تمہارے پرانے دشمن ہوئے اس لیے کہیں ایسا وقت آ سکتا ہے ایسا موقع آ سکتا ہے کہ وہ تمہیں فتنے میں ڈال دیں چنانچے آپ اس کا طریقہ سیکھ لو جب خطرہ ہو فتنے کا یا سفر کی حالت ہو اور اس میں خطرہ پیدا ہو جائے تو اس کا طریقہ اس وقت قصر کرنے کا کیسا ہے تو دو رکعت چار کی بجائے پڑھنا البتہ آپ چونکہ وہاں موجود ہوں گے آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے اب ایک قانون بیان کرتے ہیں جس وقت ہوں آپ ان میں اقم تلوم اور جماعت کے ساتھ آپ نماز پڑھا رہے ہوں تو پھر فل تکمبتا فتم چاہیے کہ ایک ٹولہ کھڑا ہو جائے ان میں سے آپ کے ساتھ اور نماز کے اندر ہی اپنے ہتھیار جو ہیں وہ مضبوط پکڑے رہیں والو اصل ہتھا ہوم آپ کے پیچھے صف باندھ کے کھڑے بھی ہو جائیں اور ہاتھ میں ہتھیار بھی اسی طرح رکھیں فیضا ساجاد ہاں ایک ٹولی تو آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی اور ایک ٹولی دشمن کے مقابلے میں مباذرت کے لیے کھڑی رہے گی بس جب سجدہ کر چکے وہ پہلی رکعت کا فل یقور پھر چاہیے کہ وہ چلے جائیں پیچھے وہ پیچھے ہٹ جائیں ولتا اخرا اور ان کی جگہ آ جائے ٹولی دوسری جو پہلے جس نے نماز نہیں پڑھی تھی اور دشمن کے مقابلے میں کھڑی تھی ٹولی لم یوسلو جنہوں نے نہیں پڑھی تھی اب وہ دوسری ٹولی آ کے فل یوسلو ماں کا ایک رکات وہ بھی آپ کے ساتھ پڑھ لے فل یوسلو ماں ایک رکات وہ آپ کے ساتھ پڑھ لیں مگر پڑھنے کے دوران ان کو بھی مناسب ہے کہ اپنے بچاؤ کا پہلو جو ہے وہ مضبوط تھامے رکھے وہ مضبوط تھام کے رکھیں وہ تو اور اپنے اصلہ کو بھی ساتھ رکھیں پھر جب وہ ایسا ہو جائے کیوں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ودلزی نہ کافارو چاہتے ہیں کافر لوگ کہ کسی نہ کسی طرح تم بے پرواہ ہو جاؤ نہ اپنے اسلحہ سے اپنے سامان سے تو پھر وہ ٹوٹ پڑے تم پر میلتن واحدہ ایک ہی حملے کے ساتھ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ شکل ایسی ہونی چاہیے جس شکل میں کسی قسم کا بھی کوئی بوجھ نہ رہے باقی ولاج علیہ پھر ایک ایک رکعات جو ہے باقی ہر کوئی اپنی اپنی پوری کر لے گا پیغمبر علیہ السلام یعنی امام کے ساتھ جو ہے وہ ایک ایک رکعات پڑھیں گے باقی نماز دوسری رکعات خود بخود پوری کر لیں گے ولا جنا علیہ نہیں ہر تم پہ اگر ہو تمہارے ساتھ اگر کوئی تکلیف بن جائے بارش وغیرہ ہو گئی کیچڑ وغیرہ ہو گیا یا تم مریض بن گئے ہو تو چلو اپنے پاس ہی رکھ لو اسلحہ اپنا دور نہ رکھو انتظہ اسلحا کو مگر پھر بھی بچاؤ کا پہلو جو ہے نا وہ محفوظ رکھو بالکل بے فکر ہو کے نہ بیٹھو ان اللہ آج دل کافرین عذاب مہینہ اللہ ان کافروں کو زلیل کرے ان کو عذاب بھی بڑا ذلیل کرنے والا ہوگا اب بھی مسلمان اگر اگر مسلمانوں کافروں کا ٹاکر ہو جائے تو اب بھی ہوگا فیضا قزے تو مسلاتا جب ان پابندیوں کے ساتھ نماز پڑھ چکو تو پھر فتح کر اللہ کیا پھر کوئی خاص شکل نہیں پھر جس طرح چاہو اللہ کا ذکر کرتے رہو کیا من کھڑے ہو کر بیٹھ کر اپنے کروٹوں پہ اور جب تمہیں اطمینان ہو جائے تو پھر بدستور سابق نماز کو قائم کرتے رہو جس طرح پہلے کیا کرتے رہو کیونکہ ان نسلا تقانت المومنینا نماز مومنوں پر جو ہے نا یہ فرض ہے اور موقت فرض ہے اس کے باقاعدہ اوقات اللہ نے مقرر کر دی ہے ترغیب الجہاد نہ سستی کیا کرو بیج تلاش کرنے مشرقین کے ان کی پورا پیچھا کرو ان کا ان تکونو تالمون اگر تمہیں کوئی تکلیف آ جائے گی اور تکلیف اٹھاؤ تو یہ کوئی نئی بات نہیں آخر ان کو بھی تو تکلیف ہوتی ہے جس طرح تمہیں تکلیف ہے وہ بھی آخر بندے تو ہیں اور اس پہ مزید بران جو ہیں ان کو اور آپ کو تکلیف تو معاملہ میں برابر ہے مگر اس سے زائد یہ ہے کہ تم تو امید رکھتے ہو اللہ سے جس کی انہیں امید ہے ہی نہیں ہاں سارا آیا ہے نا سبلاً طویلا و اطراف نہارے وغیرہ آ بھی جائے گا سارے اوقات آ گئے ہیں وکان اللہ علی من حکیمہ ہے اللہ جاننے والا اور حکمت والا گیارہواں حکم ہم نے اتارا ہے آپ کی طرف کتاب کو حق سچ کے ساتھ تاکہ آپ فیصلہ کریں درمیان لوگوں کے ساتھ اس طریقے کے جو طریقہ دکھا دیا ہے اللہ نے تم کو ولا تک خسیمہ کتاب اللہ کا حکم جو آیا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ نہ ہو جائیں آپ خیانت کرنے والوں کی طرف سے خسیمہ وکیل صفائی آپ ان کی صفائی کے لیے وکالت نہ کریں اور اگر کبھی کوئی پھول چوک ہو گئی ہے تو واسطہ اللہ آپ استغفار کریں ان اللہ کا غفور الرحیم جہاں نبی علیہ السلام کو خطاب آتا ہے تو وہاں مفسر یا مولوی دور چڑھتے ہیں کہ یہ جی امت کو خطاب ہے نبی علیہ السلام کو نہیں ہے یا مخاطب عام کو خطاب ہے ان سے کہا جائے بھائی نبی علیہ السلام کو کیوں نہیں تو کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی ادب کے خلاف ہے اب دیکھو یہاں تو کوئی تعویل کی گنجائش ہی نہیں ہو سکتی کہ جو کچھ ہم نے آپ پر نازل کیا ہے اس میں یہ حکم ہے کہ ولہ تکون خا تو معلوم ہوا اللہ کا رسول چونکہ مکلف ہے اور مکلف کو وعید بھی ہو سکتی ہے وعدہ بھی دیا جا سکتا ہے دھمکایا اسی کو جاتا ہے جس کو شریعت کی تکلیف دی جائے آپ چاہے جتنے شان والے بھی ہیں شریعت کے مکلف تو ہیں نا جب مکلف ہیں تو ہر قسم کی دھمکی وعد و وحید ان کو اللہ کریم دیتے ہیں، یہاں بھی فرما رہے ہیں وسط اللہ اگر کوئی بھول چوک ہو گئی ہے تو آپ استغفار کریں اور بھول چوک کیا ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ چور ایک منافک آدمی تھا چوری کرنے والا اس نے چوری کی اور جو وہ مال مسروق کا تھا نا چوری والا اس نے جا کے مخلص مومن کے گھر پھینک دیا اس لیے پہ یہ بدنام ہوگا اور پھر لوگ ان کی جماعت سے نکل جائیں گے کہ یہ تو چور رہے وہ ایک آٹا بھی تھا جو اس نے اٹھایا تھا چوری تو وہ ایک روایت میں ہے کہ وہ جان بوجھ کے مومن آدمی کے گھر کے پاس تک لے گیا آٹا راستے میں گرتا گیا گرتا گیا اور مخلص مومن آدمی کے گھر کے دروازے تک وہ آٹا گرتا گیا پھر اس نے اچھی طرح سنبھال کے اور آٹا اپنے گھر لے گیا جب صبح ہوئی تو جب وہ نشان قدموں کے دیکھے گئے اور یہ بھی دیکھا گیا کہ یہ تو آٹا مومن مخلص آدمی کے گھر پہچتا معلوم ہوتا ہے اس لیے وہ پکڑا گیا پیغمبر علیہ السلام کی عدالت ہو گئی اور وہ اسی مخلص مومن آدمی کے خلاف اللہ کے رسول نے فیصلہ کر دیا بھائی آٹے کے نشان تو تیرے گھر کی طرف ہے اور جو دوسرا چور تھا اس کو بھی بہرحال اس میں گسیٹا گیا مگر اللہ کے رسول کے سامنے اس نے اتنی چکنی چپڑے باتیں کی اور اتنی لاف کی چرب زبانی کہ رسول اللہ نے اس کے خلاف فیصلہ کر دیا مومن مخلص کے خلاف اور اس کو بری کر دیا منافق کو بس یہ تھا معاملہ اس لیے اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی بھول چوک ہو گئی ہے آپ کے بس کی بات تو نہیں تھی کیونکہ آپ نے تو ظاہری طور پہ فیصلہ کیا بہرحال مومن آدمی کا دل دکھا ہے اس فیصلے سے کہ بعد میں خود اللہ کے رسول نے معذرت بھی کی تھی اور فرمایا تھا کہ تمہارے اندر ایسے چرب لسان لوگ ہیں جو اپنی چرب لسانی کی وجہ سے دوسرے کا حق غصب کرواتے ہیں نہ تو زہری حالات کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں حقیقت حال تو اللہ جانتا ہے اس لیے کچھ شرم کرنا چاہیے ان لوگوں کو جو چرب زبانی کے لحاظ سے دوسرے بھائی کا حق کھانے کے لیے وہ اپنے حق میں فیصلہ کروا لیتے ہیں ہم تو ویسے مجبور ہوتے ہیں نہ نو نہ ظواہر و اللہ سرائے اللہ حقیقت حال کو جانتا ہے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وسط ان اللہ کان غفور ارحیم ولا تجا دل آئندہ کے لیے نہ جھگڑا کرنا ان لوگوں کی طرف سے جو لوگ اپنی جانوں سے بھی خیانت کرتے ہیں ان اللہ کان خوانا اسیما اللہ نہیں پسند کرتا ایسے آدمیوں کو جو خیانت ور اور پیشہ ور گناہگار ہوتے ہیں من الناس لوگوں سے اپنی خیانت چھپاتے پھرتے ہیں مگر نہیں چھپا سکتے وہ اللہ سے کیونکہ وہ ان کے ساتھ ہے ہر دم از یوبیہ جس وقت رات کو وہ اپنی باتیں بناتے ہیں وہ جو نہیں پسند اللہ کریم کو ان کی بات وقان اللہ بایہ ملونا محیط اللہ جو ہے جو کچھ کرتے ہیں پورے اپنے احاطے میں لے جاتے ہاں ان ہو مناف کو ہا الا ہا مبتدا ہا اولا خبر یاد تم جملہ مبینہ ہاں انتم اے یہ لوگ ہو یہی لوگو ہا ا جو تم ہو جا تم لڑ رہے ہو انہم فلحیاتی دنیا ان منافقین کی طرف سے جو دنیا کی حیاتی میں ہیں فمو اللہ انم یو ملکی کون بحث کرے گا اللہ کے ساتھ ان کی طرف سے دن قیامت کے الحم وکیلا یا کون ہوگا الم ان کے سر پرستی کرنے والا کوئی وکیل آدمی کوئی ہو سکتا ہے قطن نہیں ہوتا وہ عمل سون او یظلم جو کوئی کام کرتا ہے دوسروں کو تکلیف دینے کا سو او یظلم نفسہ ہو یا ایسا کام کرتا ہے جس سے وہ خود ظالم بنتا ہے سم یس تک پھر اللہ استغفار کر لے اللہ سے رحیمہ پائے گا اللہ کو وہ گناہ معاف کرنے والا بھی اور اس پر رحمت کے چھانٹے دینے والا یکسب اس منفی نما یکسب ہوں اللہ نف جو کماتا ہے گناہ کو تو اس کی کمائی گناہ کا سارے کا سارا ذمہ داری اس کی اپنی جان پہ ہے وقان اللہ علیمََََََََََ حکیم اور جو کمائی کرتا ہے خطیتن معمولی قصور کی او اسمن یا بہت بڑے گناہ کی پھر یرم میں ڈال دیتا ہے اس گناہ کو بے قصور آدمی پر فقت ملا بہتان عسم مبینہ گویا اس نے خود اٹھا لیا ہے بہت بڑا بہتان اور گناہ کھلم کھل۔ ولا ولا فلیہ کا رحمت ہوں اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور اس کی رحمت تو البتہ عظم کر چکی تھی ایک ٹولی منافکوں سے کا کہ وہ کہیں پھسلا دیں آپ کو پھسلا دیں آپ کو مگر پھسلا نہیں سکے آپ پر تو اللہ کی شفقت کا ہاتھ آ گیا اور وہ نہیں پھلانا چاہتے مگر اپنی جانوں سے دھوکا کر رہے ہیں نہیں تکلیف دے سکتے آپ کو من شے ان کسی قسم کی بھی وہ انصل اللہ علیہ کتاب آپ خوش رہیں کہ اتارا ہے اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت اور سکھا دیا ہے آپ کو اللہ نے وہ جو نہیں تھے آپ جانتے اب اللہ نے سکھا دیا ہے کہ چور منافق تھا مخلص مومن نہیں تھا معلوم اس چور کا تمہیں اللہ نے بتا دیا ہے کہ مخلص آدمی جو ہے وہ چور نہیں تھا بلکہ وہ منافق تھا وکان اللہ وکان فضل اللہ علیہ کا عظیمہ اللہ کا ہے فضل تم پہ بہت بڑا لا خیر فی کثیر میں من نجواہ منافقین پر زجر نئی اچھائی ہوتی بہت ساری سرگوشیوں میں اکثر جو سرگوشیاں کی جاتی ہیں ان میں کوئی اچھائی نہیں ہوتی سرگوشی ہر حال بری ہوتی ہے اللہ ہاں وہ آدمی جو سرگوشی کر رہا اور سرگوشی میں وہ مشورہ دے رہا ہو صدقہ دینے کا اللہ کی توحید بیان کرنے کا یا لڑتے ہوئے مسلمانوں میں اصلاح کرانے کا جو شخص ایسا کر رہا ہو نا ابتگا اللہ یہ سارا کچھ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہو فسو فنوتی ہے اجرن تھوڑا ٹھہر کے ہم ان کو اجر عظیم دیں گے وہ میوشا کے اور یہ جو ہیں منافقین خائنین جو مخالفت کرتا ہے رسول کی بعد اس کے کھل چکا ہے اس کے لیے ہدایت کا راستہ تب غیر سبیل علمومن اور اتباع کرتا ہے اس راستے کی جو صحابہ کرام کا راستہ نہیں ہے مومنین کا راستہ نہیں نل ہی ما و ونسلہی ہی جہنم و سات مسیرا تو ہم منہ پھیر دیتے ہیں اس کا جدھر وہ چاہتا ہے اور نسلہی ہی جہنم یعنی جدھر وہ جانا چاہے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں ونسلہی ہی جہنم اور داخل کریں گے اس کو جہنم میں بہت بری جائے بات گشت ہے اس کی اچھا جو شخص مخالفت کرتا ہے رسول سے بعد اس کے کھل چکا ہے اس کے لیے ہدایت کا راستہ اب چاہیے تو یہ تھا کہ اس کے بعد جزا ذکر ہو جاتی جو شخص رسول کی مخالفت کرتا ہے بعد اس کے, کے کھل چکا ہے ہدایت کا راستہ تو نول ہی ماتول و نسلہی جہنم ہونا تو یوں چاہیے تھا رسول اللہ کی مخالفت بھی کرے پھر کسی دوسرے کی ذکر کرنے کی ضرورت کیا ہے